یا ی الذيین عملو لا تتخذوا یہوہ والنصارہ اوا بعد هم او لیابات ومن تولم من کوم فننا ہو ان الله لا يہدل القوم مظالين فطر الذيہ في كل بہیں مدن يُصارونا في ہم یقولنا نقشہ ان تصبنا دئرا۔ فاصلیات یا بلفتحِ او امرمن فیوس بھ علامہ انفسم نادمین و یقول الزین احاظین اقسم و بلّہ جہد امان انََ لم اَکم حب تط آم الحم فاص بہُُاسرین یازی نامن میّر تدمن کُمن دین ہی فصوف یات اللہ بہ قومن فصوف یاط اللہ قومن یوحب ہُم و یُوحبون عظی الطنین فیصد اللّہ ذالق فطل اللّہ یوتی ہے می شاہ و اللّہ واسم انما ولی یُکم اللہ رسول و اللظین یوکیم صلاۃََ و ذک و یو تون ذکط وم ومۃ ولّلّہ و رسول وَََََلََََََََََََََََََََظيں آمن فََََََََََ حزب اللغالبون صدق الله مولان الظيم و صدق رسولوى الكريم الرف الرحيم اللّہ بالقرآن اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من كلوب نابلقرٰ وضين اخلاق ناب القرٰن واد خل نل الجن طب القرٰن کال اللہ تعلیٰ و تبارہ کافی شان حبیب ہی مخبرم وامر ان اللہ وسلنبی یا تسلیمہ سلات و السلام علیہ رسول الله ولا علی وصحاب قیا محبوب رب العالمی تمام حمد و ثناء تعریف توصیف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 والی کون مکان سیاہ لا مکان سید ان سجاں سر ورے لالہ نیر نی تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتیمائے دوراں سر خیل زہرا جمالہ جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر پتھا راز دار ما اوہا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 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا انہی کے ذمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلیمت الحق جاری فرمائے ارشاد فرمایا یا <تصفح> نام اے اہل ایمان لا تخذہ و نسارہ اولیاء یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانا بادم و بعد یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ میت اللہ من کم اور جس نے تم میں سے ان کے ساتھ دوستی اختیار کی فعن ہوں بے شک وہ انہی میں شمار ہوگا ان اللہ عل یہ دل قوم بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی اور محبت کی جوپینگیں چڑھانے کے لیے لوگ بے نظر آتے ہیں انہیں کان کھول کر ان آیات کو سننا چاہیے پڑھنا چاہیے متعدد مقامات پہ اس مضمون کو بیان فرمایا گیا سورا تلم کے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی بھی دوست نہ بنانا وہاں بھی دوستی کی ممانعت کر دی گئی سورا المجادلہ کے اندر اور کئی مقامات پر اللہ تعالی نے واضح احکام اس بارے میں ارشاد فرمائے یہود و نصارہ کے ساتھ اور اس کے علاوہ دیگر جو کفار ہیں سب کے ساتھ دوستی کی ممانعات ہے ایک ہیں معاملات اور ایک ہیں موالات کفار کے ساتھ معاملات جائز ہیں لیکن موالات جائز نہیں دوستی جائز نہیں جو مرتدین ہیں ان کے ساتھ موالات بھی جائز نہیں ہیں اور معاملات بھی جائز نہیں ہیں اہل اسلام کے ساتھ دوستی لگانے کا حکم دیا گیا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء على دين خليليه فلينظر من يخالل ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے تو اسے دوستی لگانے سے قبل دیکھ لینا چاہیے وہ کس سے دوستی لگا رہا ہے اور ایک دوسری حدیث کے بابرکت کلمات ہیں التامس الجارا قبل الدار والرفيق قبل الطريق گھر خریدنے سے پہلے ہم سایہ دیکھ لو اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لو بندہ جن لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرتا ہے تو ان کی صحبت کا رنگ بندے کے اوپر ضرور چڑھتا ہے اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دوستی مسلمانوں کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے اور تمہارا کھانا متقی کے علاوہ کوئی اور نہ کھائے یعنی جب تم دعوت کرو تو اہل تقوا کو اپنی دعوت پہ بلاؤ تاکہ تمہارے گھر میں برکت بھی ہو اور تمہارا کھانا دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نماز میں روزانہ دعائیں پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں من رک میں اللہ جو تیرے حکموں کو توڑے گا تیری نافرمانی فرمانی کرے گا ہم اس کو ترک دیں گے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے لیکن جس طرح ہم نماز باقی ساری مسجد میں چھوڑ گئے تو اسی طرح ہم یہ بھی مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں اور باہر نکل کے کبھی بھی ہم نے اپنے کہے ہوئے کا لحاظ اور پاس نہیں رکھا جب کہ ہم یہ روزانہ ہر روز اپنی نماز وطروں کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے یہ عہد کرتے ہیں کہ جو تیرے نافرمان ہیں تیرے حکموں کو توڑتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو آکا کریم نے فرمایا کہ تمہاری دوستی صرف مسلمانوں سے ہو اور تمہارا کھانا متقی کے علاوہ کوئی اور نہ کھائے بلکہ فرمایا ان کے بارے میں کہ جب تمہیں ملے تو ان کے ساتھ سلام میں پہل نہ کرو اور جب ان کے ساتھ راستے میں چلنا ہو تو تنگ رستے پہ چلنے پہ انہیں مجبور کر دو تو ان لوگوں کے ساتھ دوستی اور محبت کا رشتہ اس کی شران کوئی گنجائش نہیں ہے اور قرآن مجید کی خصوصیا اس پہ موجود ہیں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ ان سے دور رہو کہیں ان کی صحبت کا رنگ تمہیں نہ چڑھ جائے بلکہ ان کی نفرت کی ترغیب دلائی ایک روایت کے کلمات ہیں فرمایا کہ اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو فل یہودیوں پر لانت بھیجو اللہ تمہیں صدقے کا ثواب بتا فرما دے گا چونکہ یہود بدترین دشمن ہیں اسلام کے اور انہوں نے ہر دور میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں کے جال بنے قابل سے کندھار تک قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک تورا بورہ سے تقریب تک موسل سے بغداد تک جاوا کے ساحل سے لے کر ربات کے کوچہ و بازار تک القدس سے کشمیر تک نیل سے کاشغر تک پوری دنیا کے اوپر اہل اسلام کے اوپر ظلم کی جو سیارات پھیلی ہے ذرا دیکھیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں یہود و ہنود کا اور یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے صحیحات تنگ کر دیا اور اس وقت ہم جس حالت میں ہیں کسی سے مخفی نہیں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے کھول کر آنکھیں میرے آئین آئین گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سے ایک تصویر دیکھ جو کچھ ہوا اس کے ہم اس کا پیش منظر اگر دیکھیں پس منظر کے حوالے سے تو وہ بڑا اور خطرناک ہے ہماری شاہ کاٹی گئی اور جب سارا خون بہ گیا تو وہاں پیٹرول پیٹرول سے بھر گئے تو ان لاشوں کو آگ دی گئی اور جب وہ اچھلتے تھے رقص بسمل کے تماشے کرتے تھے تو امریکی کہہ کہ لگاتے تھے یہ کل کی کہانی ہے شبر کی طرف جانے والے کنٹینروں کے اندر کس قدر طالبان بھر دیے گئے اور انہیں ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیا گیا اور بتاتے ہیں کہ جب پیاس کی شدت ہوئی تو وہ ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے اور جب شبرغان جا کے کنٹینر کھولے گئے تو تین یا چار افراد کے علاوہ باقی سارے جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے وہ موت کی گھاٹ اتر چکے تھے وہ تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں اور ہم ان کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھائیں یہ قطن گنجائش نہیں ہے اسلام نے واضح طور پر ہمیں پیغام اور حکم دیا اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کے بابرکت و رو ہمیں نور دے رہے ہیں اور ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب دے رہے ہیں یہود و نصارہ کو کبھی بھی دوست نہ بنانا باد اولیا ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ من کم تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا فعنا ہوں تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا اس کے طور طریقے اس کی عادتیں اس کی زندگی کا ڈھب ان کے مطابق ڈھل جائے گا کیونکہ دوستی کا نتیجہ یہ ہے المرو اللہ دین خلیل ہی. بندہ جس کا دوست ہو تو اس کا مذہب اور اس کے خیالات اور اس کی عادات ضرور اپنا لیتا ہے اس لیے روکا گیا کہ برے بندے کی صحبت سے بچا جائے علامہ رومی کہتے ہیں تا توانی دور شو از یار بد یار بد بد, بد, بد ترب از مار بد کہا جہاں تک ہو سکے برے کی صحبت سے بچ کہا برے کی صحبت برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے پھر فرمایا اگر سانپ لڑ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے زندگی کو خطرہ ہے اور اگر برا یار لڑ جائے تو ایمان کو بھی خطرہ ہوتا ہے اس لیے ان لوگوں کی صحبت سے دور رہنا اور نفو رہنا اس کی ہی ترتیب دی گئی ہے بلکہ زندگی کے شب و روز میں انسان جب بھی کسی سے دوستی کا تعلق جوڑنے لگے تو اس کو پہلے اس کے عقائد اور اس کی سوچ دیکھنی چاہیے حضرت علی المرتض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق پندرہ سال سے لے کر بیس سال تک کی جو عمر ہے یہ انتہائی اہم عمر ہے اور اس عمر کے اندر اپنی اولاد پر خصوصی نگہداشت رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی صحبت مجلس اور دوستی کسی برے شخص سے نہ ہونے پائے ساری زندگی انسان کی جو ہوتی ہے وہ ان پانچ سالوں کے اندر ترتیب پاتی ہے پوری زندگی پر ان پانچ سالوں کی صحبتوں کی چھاپ رہتی ہے اس لیے ہمیں پوری شدت اور کوشش کے ساتھ اور محنت کے ساتھ ان ایام میں اپنی اولاد جب ان ایام سے گزر رہی ہو تو ان کی صحبت اور سنگت کو دیکھنا چاہیے آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ جائیں بلکہ دیکھیں کہ ہماری اولاد کہاں بیٹھتی ہے اور کہاں اٹھتی ہے بلکہ اولاد ابھی عمر کی اس حصے میں ہے کہ اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتی ان کے لیے ترجیحات خود مقرر کریں اور اچھے دوست اور اچھے لوگ اور اللہ والے لوگ تلاش کر کے ان کی مجالس کے کو خود بٹھا کے آئیں تاکہ ان کی براقات ان کو نصیب ہوں ورنہ اگر یہ دن ان کے برباد ہو گئے تو ساری زندگی ان کی برباد ہو جائے گی تو دوستی تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہی یقیناً فائدہ بخش ہوتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا فرمایا اچھے بندے کی صحبت کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح کہا تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی یا تو یہ اس وہ اسے خوشبو کا توحفہ دے دے گا کیونکہ اس کے پاس خوشبو وافرہ کچھ اسے دے دے گا بغیر کسی پیسے کے اور یا یہ خوشبو سے لے لے گا اور فرمایا یا نہ وہ دے گا اور نہ یہ لے گا لیکن جب تک بیٹھا رہے گا خوشبووں میں بسا رہے گا اس کے مشا میں جامع رہیں گے اور بوڑھے بندے کی صحبت کو ایک مثال سے سمجھاتے ہو فرمایا کہ جس طرح لوہار کی بھٹی ہوتی ہے یا تو کوئی چنگاری اڑ کر اس کے کپڑوں پہ پڑے گی اور کپڑے جل جائیں گے بدن کے جلسنے کا اندیشہ بھی ہے اور اگر یہ نہیں تو کم از کم جتنی دیر تک بیٹھا رہے گا اس کے دھویں سے اور اس کے تافن سے اس کو تکلیف پہنچتی رہے گی اس لیے اچھے بندے کی صحبت کا رنگ اپنا ہے حضرت شیخ سادی شزادی فرماتے ہیں کہ میں ایک حمام میں گیا ایک مٹی تھی وہاں پڑی ہوئی تھوڑی سی میں نے دیکھا اس سے خوشبو آ رہی ہے میں نے <سؤال> کہا تو مشک ہے امبر ہے تیرے سے خوشبو آ رہی ہے اس مٹی نے کہا ہوں تو میں مٹی مجھے اپنی اوقات اچھی طرح یاد ہے میں مٹی, مٹی ہوں میری ذات مٹی ہے لیکن میرے اندر سے جو خوشبو تمہیں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے چند دن تک میں پھول کے قدموں میں بیٹھی رہی ہوں ہم نشین در من اثر کر وگرنا من ہما خاکم کے حزتم میرے ہم نشیں کا جمال میرے اندر شرائط کر گیا اثر کر گیا ورنہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری اوقات کیا ہے اور میں ہوں مٹی ہی لیکن پھول کی صحبت نے مجھے یہ چمک اور یہ روشنی اور یہ اجالے دے دیے کہ میں آج جو ہے وہ خوشبو دے رہی ہوں تو اچھے بندے کی صحبت یقیناً بندے کو اچھا کرتی ہے صحبت سالے توا سال کنند صحبت تالے توا تالے کنند تو یہود و نسارا کی صحبت یقیناً مسلمانوں کا سب ساتھ ساتھ کچھ لوٹ لے اس لیے منع فرمایا خبردار ان کے قریب نہ بیٹھنا ان سے دوستی نہ لگانا ہاں ان سے کاروبار کرنا جائز ہے لیکن ایک ایک لمحہ تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم ان کے دشمن ہیں اور یہ ہمارے دشمن ہیں اگر یہ بات رہے گی تو ان کی صحبت بد کے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے لیکن اگر دوستی کا رنگ چڑھنے لگے گا ان ملاقاتوں کو تو نتیجہ تن یہ ہے کہ دین ایمان سب کچھ برباد ہو جانے کا اندیشہ ہے اس لیے منع فرما دیا کہ ان سے دوستی نہ لگانا بے شک جس نے ان سے دوستی لگائی وہ انہی میں سے شمار ہوگا بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں عطا کرتا فاتحم وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی بیماری یو سارے اونفی ہم وہ ان کی دوستی میں سرعت کرتے ہیں جلدی کرتے بھاگ بھاگ کر ان سے تعلق جوڑنا چاہتے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ان سے دوستی کا رشتہ جڑ جائے کون لوگ جن کے دل میں نفاق کی بیماری موجود ہے اب اگر ان سے کہا جائے کہ میاں ان سے دوستی کیوں لگا رہے تو ان کے دلائل ہوتے یقول کہتے ہیں نقشہ ان تصیبہ نہ دائرہ ہم اس لیے ان سے دوستی لگا رہے ہیں کہ کسی آنے والی مصیبت سے بچ جائیں ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہ آ جائے کوئی گردش نہ آ جائے اگر ہم نے ان سے دوستی نہ لگائی تو ہمیں خطرہ ہے اپنی معیشت کا ہمیں خطرہ ہے اپنے حالات کا دنیا کی منڈی میں ہم تنہا رہ جائیں گے ہمارا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے گا ہم پتھر کے زمانے میں دھکیل دیے جائیں گے اس طرح کے دلال تراشتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس لیے دوستی لگاتے ہیں نقشہ ہم ڈرے ان تسی بنا دائرہ کہ ہمیں کوئی گردش نہ آ لے فاص اللہ ان یاتیہ بالفتح او امر من انذه فیسبحوا الا ما اثروا فی انفسہم نادمین ان قریب اللہ تعالی مومنوں کو فتح عطا فرما دے ممکن ہے کہ اللہ مومنوں کو فتح عطا کر دے او امر من ان دی یا اپنی جناب سے کوئی اور چیز عطا کر دے فیسبحوا عل ما اصذو فی انفسهم نادمین یہ دوستی گانٹھنے والے اور اپنے دل کے اندر وہ چیزیں رکھنے والے یہ دیکھتے رہ جائیں گے اور شرم سار ہو جائیں گے اور اللہ مومنوں کو سر خذو فرما دے گا اور ایک وقت آنے والا ہے کہ جب پہلے اسلام کو اللہ تعالی ایسی کامیابی عطا فرمائے گا کہ دنیا کے خطے پر ایک بھی یہودی قائم نہیں رہے گا حضرت عیسیٰ اس علیہ السلام تشریف لائیں گے حضرت امام مہدی کے اساکر میدان میں آئیں گے خنزیر کو قتل کیا جائے گا سلیب کے نشان کو توڑا جائے گا اور کتب حدیث میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ایسی اعانت فرمائے گا اہل اسلام کی اگر کسی جھاڑی کے پیچھے یا پتھر کی اوٹ میں کوئی یہودی چھپا ہوا وہ پتھر مسلمان مجاہد کو آواز دے کے کہے گا ادھر میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اور جب دنیا سے آخری یہودی قتل کر دیا جائے گا تو دنیا کا امن قائم ہو جائے گا ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گے لیکن بکری کو بھیڑیے سے خطرہ نہیں ہوگا دنیا کے امن کی ضمانت ہے جب آخری یہودی قتل ہوگا جب تک یہود موجود ہیں پوری دنیا کے اوپر امن قائم نہیں ہو سکتے امن کی بربادی کا سبب مسلمان دیشت گرد قرار دیے جا رہے ہیں لیکن حقیقت یہ نہیں ہے مسلمان تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں مسلمان دیشت گرد نہیں ہوتا یہ تو امن کا متوالہ ہے یہ تو امن کا درس دینے والا ہے پوری دنیا کے اوپر جو فساد ہے وہ یہود کی وجہ سے ہے اور جب یہودی ختم ہو جائیں گے خس کم جہاں پاک تو پوری دنیا کے اوپر امن کے سویرے تلو ہونے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ شانو مومنوں کو وہ دن ضرور دکھائے گا آمَنُوا بِاللَّهِ اور اہل ایمان یہ, کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام کی قسمیں کھائی تھی بڑی پکی قسمیں ان لما یہ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں جبکہ یہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں یہ تو کچھ اور نکلے یہ منافقین کہ جب پردہ چاک کر دیا گیا تو مسلمانوں نے جو کہا یہ اس حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ منافقین مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے تھے آقا کریم علیہ السلام کی سطر پوشی کی عادت تھی اور آقا کریم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو رسوا کریں اب انہوں نے سمجھا کہ شاید نبی کو پتہ ہی نہیں یہ جانتا نہیں ہم ان کے اندر رہتے اور نبی کو پتہ ہی نہیں بلکہ انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی یوں آسمانوں کی خبریں تو دیتے ہمارا تو پتا ہی نہیں ہے آکا کریم تو پردہ پوچھتے انہوں نے تانا علم پہ کر دی آقا کریم ایک دن ممبر پہ تشریف فرما ہوئے فرمایا مجھے پتا چلا ہے کچھ لوگ میرے علم پہ تراز کرتے ہیں پوچھو جو پوچھو گے بتاؤں گا ایک شخص کی یا رسول اللہ آقا میرا باپ کون کا تعارف تھا کہ فلاں باپ ہے لیکن اس کا حقیقی باپ وہ نہیں تھا باپ کوئی اور تھا اس کے علم میں تھا اس کو پتا تھا کہ حضور جو میرا ظاہر باپ ہے وہی وہ بتائیں گے لیکن آقا تو جانتے تھے فرمایا ابو کا حضافہ تیرا باپ وہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں تیرا باپ تو حضافہ ہے ایک نے کہا میرا ٹھکانہ کہا کالا انت فی النار کہا تُو جہنمی ہے فَبَارَكَ عُمَرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اپنی پندلیاں بچھاک اس طرح بیٹھے اور اپنے ہاتھ جوڑے کہا ردی تو باللہ ربمند و بالاسلام دینا و بمحمد النبیہ حضور ہم اللہ کے رب ہونے پہ اور اسلام کے سچا دین ہونے پہ اور آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہیں اطراز ہم نے نہیں کیا یہ کسی منافق نے بات کی ہے تو بار بار حضرت عمر فاروق نے تو اللہ کے محبوب کا غصہ کافور ہوا اور آقا کریم بار بار پوچھتے تھے سلونی نہیں پوچھتے کیوں نہیں پوچھو جو پوچھو گا اللہ اکبر تو اللہ کے محبوب کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں حدیث میں آتا ہے مشکاط کے الفاظ ہیں آقا کریم ایک دن تشریف لائے اور حضور کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھے صحابہ کو کہا جانتے ہو یہ کتابیں کیا ہیں صاحبان کا اللہ رسول عالم اللہ اس کا رسول جانتا ہے فما حاضا کتاب من عند اللہ یہ کتاب جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے یہ مجھے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے اس میں جنتیوں کے نام ہیں ان کے باپوں کے نام ہے ان کے قبیلوں کے نام ہیں اور فومائے یہ جو کتاب ہے میرے بائیں ہاتھ میں یہ بھی مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے اس میں جہنمیوں کے نام ہیں ان کے باپوں کے نام ہیں ان کے قبیلوں کے نام ہیں تو نگاہ سے کوئی شعب پوشیدہ نہیں ہے نبی جس کو اللہ نے اتنا بڑا منصب دیا بلا اس کو بتلایا ہی نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے حدیث میں آتا ہے مسلم, مسلم میں اور دیگر کتب میں کتاب الملاہم میں روایت موجود ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا تو میرے غلام اس دجال کے مقابلے میں نکلیں گے فَمَا اِنِّي لَعَارِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ قَيُولِهِمْ میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں ان کے باپوں کے ناموں کو جانتا ہوں جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا وہ الوانا خیول ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ کون سا غلام کس رنگ کے گھوڑے پہ چڑھ کے جہاد میں آئے گا اب منافقین اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کہتے تھے لو ہم اندر بیٹھے ہمارا تو پتا ہی نہیں ہے تو یہ ان کی غلط فہمی موجود تھی اللہ کے محبوب تو پردہ پوشی کی وجہ سے نہیں بتا رہے تھے لیکن جب انہوں نے اس طرح کے تراضات بہت زیادہ کرنے شروع کر دیے اللہ کے محبوب جلال میں آئے اور فرمایا اخرج او فلاں ابن فلان من المسجد انت منافق فرمایا فلان اوٹ چلا جا تو منافق ہے فلاں تو بھی مسجد سے باہر نکل جا تو منافق ہے حضرت عمر فاروق کی یہ آرزو ہوا کرتی تھی کہ کبھی منافق الگ ہو جائیں کھوٹا کھڑا الگ الگ ہو جائیں تو پھر مزہ آ جائے لیکن کچھ حکمت کے تحت حضور ابھی کرتے نہیں تھے حضرت عمر فاروق موقع پہ موجود نہیں تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے دیکھا کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں پریشان ہو گئے جماعت میری رہ گئی تو ایک بندہ دروازے پہ کھڑا تھا جو جانتا تھا کہ حضرت عمر فاروق کی عادت کیا ہے اور منافقین کے بارے میں ان کے کیا جذبات ہیں انہوں نے کہا ابشر ابن خطاب ابن خطاب تمہیں مبارک ہو کہا مبارک دے رہے ہو میری جماعت ختم ہوگی تم مبارک دے رہے ہو کہا جماعت ابھی اب ہونی ہے تو کہا یہ کیوں جا رہے ہیں کہا تمہاری آرزو پوری ہو اللہ کے محبوب نے منافقوں کو مسجد سے نکال دیا تو جب مسجد میں تھے تو اس وقت تو وہ اپنے ایمان کے دعوے کرتے تھے اور جب نکال دیا گیا تو مومنین جن کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پاس بیٹھنے والا منافق تھا یہ تو بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا انہوں نے حیرت سے کہا یاقول الذین آمنوا ا هاؤلاء الذين اقسموا بالله جهدا ایمانی یہ وہ لوگ تھے جو بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے انهم لماعکم کہ ہم ان کے ساتھ ہیں بھلا ہمارے ساتھ ہے یہ کوئی حابتت اعمالهم فرمایا ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے فاصبحو خاسرین اور انہوں نے صبح اس حالت کے اندر کی کہ وہ خسارے میں تھے یا ايها الذين امنوا من يرتد منكم من دينه اي ایمان والو تم میں سے اگر کوئی دین سے منحرف ہو جائے مرتد ہو جائے دین کو چھوڑ دے یہود و نصارا کی دوستی کے بعد اس بات کو بیان کیا چونکہ برے لوگوں کی جب صحبت ہوگی تو اس کا رنگ ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی دوستی کے نتیجے کے اندر تم ارتداد کی طرف چل پڑو اور اگر تم ارتداد کی طرف چل پڑو تو کیا تمہارے رب کو پرواہ ہوگی اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا اے ایمان والو من من تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے منحرف ہو جائے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مرتد ہوتا ہے بلکہ فصوفا ان قریب یات اللہ, بے قومن اللہ ایسی قوم لائے گا یو ہبو یو جس قوم سے اللہ پیار کرتا ہے اور اللہ سے وہ قوم پیار کرتی ہے ایسی قوم تمہاری جگہ لے آئے گا جو اللہ سے پیار کرنے والی ہے قل انکن تم تو ہبو اللہ فتح بے بلا اشاد فرمایا گیا اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو محبوب کہہ دو کہ میری اتباع کرو جب میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے پیار کرے گا وہاں یہ ہے بندے کا پیار مقدم اور مالک کا پیار بندے کے ساتھ اس کو مؤخر بیان کیا گیا لیکن یہاں فرمایا گیا کہ ایسی قوم لائے گا کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے جب اللہ پیار کرتا ہے تو وہ قوم بھی پیار کرتی یعنی اللہ کے پیار کو مقدم رکھا گیا اور حقیقت بھی یہ ہے عشق اول در دلے معشوق پیدا شود محبت پہلے محبوب کے دل میں پیدا ہوتی ہے جب اللہ پیار کرتا ہے تو بندے پیار کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ لگے جلدی جلدی مسلح بچاؤ میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اسے یاد کروں تو کہا مریدین نے حضرت آپ کو کیسے بتایا کہ آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے کہا میرے دل میں اس کی یاد آ رہی ہے تو وہ یاد کر رہا ہے تو مجھے یاد آ رہی ہے تو پہلے وہ پیار کرتا ہے تو پھر بندہ پیار کرتا ہے اگر وہ پیار کرے تو پھر یقیناً بندے کے دل میں اس کے لیے محبتوں کے جذبات موجزن ہوتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجیبیری کشف الماجوب میں لکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ جس نے توبہ کی اس کو اللہ نے بخش دیا کہا یہ بھی ٹھیک لیکن بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک کہ جس نے توبہ کی اسے بخش دیا گیا صوفیہ فرماتے ہیں اصل بات یہ بھی ہے کہ جس کو بخشنا تھا اللہ نے اسے توبہ کا راستہ دکھا دیا ایک یہ جس نے توبہ کی اسے بخش دیا گیا اور دوسرا یہ جس کو بخشنا تھا اس کو توبہ کا دروازہ دکھا دیا اس لیے اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو یہ توفیق مل جانا کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی یاد میں بیٹھے تو سمجھو کہ ہمارا رب ہمارے بیٹھنے کو قبول کر رہا ہے وہ کیا کسی نے کہا نا میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے تو اللہ اگر اپنی یاد کی کسی کو توفیق دے دے تو یقینا یہ اس کی کرم نوازی آگے فرمایا تنلین آئزن الل کافرین ان کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے پیار کرتے دوسری نشانی عزی اللہ تن المنی الل کافرین وہ مومنوں پر نرم ہیں اور کافروں پہ سخت ہیں ایسی قوم پیدا کرے گا جو کافروں پر سخت ہوگی اور مومنوں پہ نرم ہوگی ہو ہلکا یار حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن یہ مومن کی خصوصیت ہے کہ کافر کے مقابلے میں وہ سختی دکھاتا ہے اگر مومن کافر کے مقابلے میں نرمی دکھانے لگ جائے تو اس کے روب ختم ہو جاتے ہیں اور ہوا اکھڑ جاتی ہے اس لیے ہمیشہ وہ قافر کے مقابلے میں سختی کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے اس وقت اس کو حالت قیام کا درست دیا گیا لیکن جب اپنے مومن بھائیوں سے ملے تو اس کی حالت پھر انتہائی نرم ہوتی ہے مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر اقبال نے کہا تھا مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا گزر جا بن کے سیلے تندرو کو ہو بیابان سے گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ کہاں ہو جا جب راستے میں پہاڑ آئے تو ٹکرا جا ان سے اور جب راستے میں کوئی باغ آ جائے تو اس پانی کو کہا جا رہا ہے کہ اب تو سیلاب نہ بن بلکہ جو بن جا گیت گاتی ہوئی ندی بن جا اور اس باغ سے, سے ملتے ہیں تو ان کی محبت مثالی ہوتی ہے اور جب کافر کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو سخت ہوتے ہیں اگر قوم کا مزاج یہ ہو جائے کہ کافروں سے نرمی اور اپنوں سے سختی تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے سب اللہ ان کی ایک شفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں کافروں کے مقابلے میں سرحدوں پر جو لڑائی لڑی جاتی ہے اس کو عربی میں کیتال کہتے ہیں اور جہاد جد جہد دین کو کہتے ہیں علائق کلمت الحق کے لیے جو بھی محنت کی جائے جد جہد کی جائے اس کو جہاد کہتے ہیں اس کےتال کو بھی جہاد شامل ہے کیونکہ یہ بڑا وسیع المفہوم لفظ ہے جہاد اور اس کے علاوہ جو بھی راہ دین میں جد و جہد کی جائے اس کو شریعت اسلامیہ میں جہاد کہا جاتا ہے تو کہا وہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور اس راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ جب بندہ اس راستے کا مسافر ہو جاتا ہے اسے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہوتا بلکہ اس ملامت سے اس کو ایک لذت آتی ہے حضرت ابو ذرفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں دارکم دارِ میں حاضر ہوا رہنے والے مدینے کے تھے لیکن آئے المکرمہ ابتدا اسلام تھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا بیت اسلام کی دو چیزوں پر حضور نے مجھ سے وعدہ لیا ایک تو حق کہنا چاہے کچھ بھی ہو جائے اور دوسرا اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا میں نے بیت کر کے کہا حضور اگر اجازت ہو تو باہر نکل کر اپنے ایمان کا اعلان نہ حضور فمائے بھی حالات ایسے نہیں ابھی اپنے ایمان کو مخفی رکھو ارض کی حضور ابھی تو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ حق کہنا ہے چاہے قیامت آ جائے آقا قریف اچھا پھر حضور بھی چاہ رہے تھے اچھا پھر تمہاری مرضی حضرت ابو ذر غفاری کی سنیے کتب سیر میں واقعہ موجود ہے کہتے میں سین حرم میں آیا کیا دیکھتا ہوں کہ سنادی دے کر جمائے بیٹھے ہیں اور ان کے چیلے چانٹے ان کے ارد گرد جو ہے وہ حلقوں میں بیٹھے, بیٹھے ہوئے میں قعبۃ اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے زور سے کہا لوگوں سن لو میں اللہ کی توحید کا اقرار اور مصطفی کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں کہتے ہیں یہ لفظ میرے ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ میرے اوپر لوگ ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ میرے لخت لخت سے خون بہنے لگا حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں موجود تھے ابھی اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے انہوں نے کہا لوگو اپنی معیشت پہ ترس کھاؤ اور اس شخص کو چھوڑ دو تم جانتے نہیں یہ شخص کون ہے یہ بنو غفار کا شخص ہے اور بنو غفار مدینے میں رہائش پذیر قبیلہ ہے تمہاری معیشت کا انحصار تجارت پہ ہے اور تجارت بھی شام کی اور شام کا جو راستہ ہے وہ مدینے کے قریب سے گزرتا ہے اگر تم نے اس شخص کو قتل کر دیا تو تمہارے شام کی طرف جانے والے قافلے غیر محفوظ ہو جائیں گے اور تمہاری معیشت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی اس پہ رحم نہ کرو اپنی معیشت میں ترس کھاؤ اسے چھوڑ دو لوگوں کے ذہن میں یہ دلیل سمجھ میں آئی لوگوں کے نے قبول کیا اور کہتے مجھے چھوڑ دیا اب سنیے لفظ غفاری کے کہتے میں نے آب زمزم سے زخموں کو دھویا ایک چادر لی سین حرم میں لیٹ گیا رات گزارنے کے لیے لیکن ساری رات گزر کی مجھے نیند نہ آئی کیوں نیند نہ آئی زخم زیادہ تھے درد ہو رہا تھا یقیناً یہ بات بھی ہوگی لیکن حضرت ابو ذر غفاری کے نید نہ آنے کا سبب خود بیان کرتے ہیں کہا مار کھانے میں اتنا مزہ آیا تھا کہ میرا جی چاہتا تھا دوبارہ دن چڑے وہ پھر آئیں اور پھر میں اعلان کروں اور جو حال میرے ساتھ کل ہوا تھا دوبارہ پھر ہو وہ مزہ دیا تڑپنے میری آرزو ہے یارب میرے دونوں پہلوں میں دلے بے قرار ہوتا ایک پہلو میں دل ہے تو اتنا لطف آ رہا ہے اگر دونوں پہلو میں دل ہوتا تو کیا کیفیت ہوتی کہا ساری رات انتظار میں گزر گئی اور جی چاہتا تھا کہ دوبارہ دن چڑے اور پھر اپنی پہ آئیں اور پھر میں توحید کا غلغلہ بلند کروں اور پھر وہ میرے اوپر ٹوٹ پڑے یہ زخم دوبارہ آئیں اور اس تکلیف سے جو لذت مجھے کل ملی تھی پھر دوبارہ ملے کہا پھر جب صبح ہوئی اور وہ آ کے بیٹھ گئے میں نے دوبارہ کھڑے ہو کے وہی وہ اعلان کیا اور میرے اوپر ٹوٹ پڑے پھر حضور کے چچا اور دن دن پھر رات میری بڑی مشکل گزری اور میں یہ انتظار کرتا رہا دن چڑے تو, پھر تو ہید کا اعلان کروں تو وہ اللہ والے جو لوگ ہیں اگر ان کو اس راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی ملامت کرتا ہے تو جب وہ جم جاتے ہیں دین پہ روح دین ان کو نصیب ہو جاتی ہے تو اس ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ اس ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں مار کھانے کے باوجود تکلیفیں اٹھانے کے باوجود ملامتیں سہنے کے باوجود حق پہ جمع رہنا اور یہ دولتیں مل جانا یہ کیا انسان کے بس کرو گیا کہا نہیں ضال کا فضل اللہ ہے، یوتی ہے من شاہ، اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرما دے جسے چاہے کرم نوازی فرما دے و اللہ علیم اللہ تعالی وسط والا اور علم والا ہے اب انسان کو منع کر دیا و نصارہ سے دوستی نہیں دی جو اللہ کے دشمن ان سے دوستی نہیں کرنی آگے منع کر دیا کہ اہل کتاب سے بھی دوستی نہیں رکھنی کفار سے بھی دوستی نہیں رکھنی انسان تو معاشرتی حیوان ہے کسی سے دوستی ہوگی تو زندگی گزرے گی جب دوستی ان سب کی دوستی سے مومانیات کر دی گئی تو پھر یاری کس سے, کس سے لگائے دوستی کس سے لگائے ویسے تو بندہ جی نہیں سکتا اکیلا تو رہ نہیں سکتا کہا آؤ بتائیں کس سے دوستی لگانی ہے ان ناما ولی و رسول ہو بے شک تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول ہے آؤ ان سے دوستی کا ناطا جوڑ لو دنیا داروں سے دوستی لگاؤ گے بعد میں بے وفائی کا زخم اپنے سینے پہ لے کر روتے رہو گے کہ ہم جن کے لیے مرے تھے وہ وضو کرتے رہے اور جنازہ بھی نہ پڑا پھر کیا کچھ کہتے پھرو گے آؤ ان سے دوستی لگاؤ جو دنیا پر بھی اور آخرت پر بھی وفا کی ریت کو نبھاتے ہیں ان نما ولی کم اللہ بے شک تمہارا دوست اللہ ہے وہ رسول ہو اور اس کا رسول ہے سلاد اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں و یو اور ادا کرتے ہیں وہ ہوم اور ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں وہ ہیں تمہارے دوست اور ان سے دوستی تمہیں نفع دے گی وہ میں یت و رسول اور جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی لگائے آمنو اور نہل ایمان سے دوستی لگائے لگائےم ال غالب بے شک اللہ کا گروہی غالب ہے اور غلبہ اسی کے پاس ہے اور وہی غلبہ دینے والا ہے تو اہل اسلام کو ان کو راہ عمل دی گئی اور بتایا گیا تم نے کس سمت پہ چلنا ہے غلط فہمی میں اپنا سب کچھ برباد نہ کر بیٹھیں اسلام نے ان کو عمل دے دیا کہ غلبہ تو اسلام کے پاس ہی ہے اور حق کی غالب رہتا ہے باطل چند دنوں کے لیے پنپتا ضرور ہے لیکن جو ہے وہ حقیقی طور پہ فتح حق بھی ہوا کرتی ہے اس لیے اس وقت پوری دنیا کے جو حالات ہیں وہ کس سے مخفی ہیں اور کون نہیں جانتا اس وقت ہمیں آنکھیں کھول کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اور اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں جس سے ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے ورنہ ایسا نہ ہو کہ زندگی برباد کر کے بیٹھ جائیں چار دن کی زندگی ہے اس کو شریعت اور مصطفیٰ کریم علیہ اللاۃ اسلام کے جو طریقے ہیں ان کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں کار ما آخر شدو آخر زِ کار نہ شد کے ما ماں گوبار کوچے یار نہ شد و آخرا ان الحمد للہ رب العالم